ربط سورہ بکر بل فاتحہ دیکھ رہے ہو سورہ فاتحہ میں اے دن احتسرات المستین سے درخواست ہدایت تھی اب سورہ بکرہ میں ذال کل کتاب الار بفی یہاں لفظ ہدا ہے یا نہیں ہدایت ہے نا ہدایت مستقین کے لیے خدن المتقین سے ایجابت درخواست کا بیان ہے وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ سرات مستقیم پہ ہمیں چلاتے رہیے تو اب اس کا جواب مل رہا ہے سرات مستقیم یہی کتاب ہے ذال کل کتاب لار بقی ادل مستقیم جس ہدایت کی تم نے درخواست کی تھی وہ کہاں ملے گی کسی قرآن میں ملے گی جواب مل گیا اچھا جی دوسرا رابط جی سورہ فاتحہ میں تین جماعتوں کا اجمال ذکر تھا منعمو ان پڑھا تھا نا محضوب الحمد اب سورہ بکرا میں ان کا تفصیل ذکر ہے ذالک ظالب العرۂ وفی حد المطقی اللہ دین یو من بالحیب یہ کون ہے منہ مل ہے یا نہیں اچھا باقی کتنے فرقے بچے دو تو آگے ان الدین کا فرو صباء اللحم کا ذکر ہے پھر آگے غمن سے میل و منافقین کا ذکر ہے تو یہ دونوں فرقے کون ہیں موضوع علحم اور ظالم ہے تو تفصیل ذکر آ جس چیز کا اجمالاً ذکر تھا سورت بکرا میں اب تفصیل آ دیا ہے ٹھیک ہے جی خلاصۂ بکرا اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدائے سورہ سے اولاک عمر بدتقم رقو نمبر بائیس تک ہے اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر صورت تک پہلے حصے میں دس مضامین ہیں اب دیکھو نا یہ ساری سورہ کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے تو تمام صورتوں کا خلاصہ یاد کر لو قرآن کا خلاصہ آ گیا. اچھا جی پہلی ہے تمہید جس میں فراق ثلاثہ کی تفصیل ہے تمہید میں کس کی تفصیل ہے فراق ثلاثہ یہی جو ابھی میں نے بتایا متقین کپار اور منافقین ایک من ملا ہے دو کون ہیں موضوع الزال اس کے بعد کس کا دیکھ رہے جی تو توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے یا یونا سو بدو ربا قوم گا نا چلیے اس کے ساتھ سداقات بین کن تم فیرا بے مم با نزل عالا آپ دن فاتو صورت مم آ اس جیسی کوئی چھوٹی سورت صورت بنا قرآن بات ہے چلیے چوتھا ہے قصہ تخلیق آدم و تخلیق آدم تخلیق کا معنی آدم کو پیدا کرنا اور تخلیف کا معنی ان کو خلیفہ بنانا وہکر ملائے کہتے آگے میرے عزیز بنی اسرائیل کے حالات ہیں ان کے حالات ہیں بنی اسرائیل کے پانچواں بنی اسرائیل کے انواع خمسا ہم نے بنی اسرائیل کے حالات کو پانچ نو کے اندر بند کر دیا ہے بنی اسرائیل کے حالات کے کتنے نو بنائے ہیں پانچ نو بنائے ہیں انواع اور تتیمات بھی ہیں ان کے چھٹا ازالہ شبہات یہود ساتواں پانچ شکوے آپ نے پڑھا پراتن شکوہ جواب شکوہ ہوتے ہیں چلیے آٹھواں رسالت اور اس کے متعلقات نامہ کیا ہے بحث تحویل قبلا بحث تحویل قبلا کہاں سے شروع ہوتی ہے دوسرے پارے سے یہ پہلا پارہ ختم ہو گیا ہم دوسرے پارے میں داخل ہو گئے ہیں سیاکون سبہ من انداز ما بلّا عمن قبلا ماں پہنچ گیا ہوں با حسطاغیر قبلہ دسواں ہے تردید شیرک فیلی یہ جی پہلے حصے میں کتنی مغامین آ گئے دس دوسرے حصے میں چھ مغامین ہیں پہلا ہے امور انتظامیہ دوسرا ہے امور مصلاح اصلاح کرنے والے تیسرا ہے جہادی سبیل اللہ چوتھا ہے اولیاء الرّمٰ اور اولیاء و شیطان کا بیان پانچواں ان ہے انصاف سبیل اللہ چھٹا ہے خاتمہ برعدویہ یہ اور کا لفظ ہے نا یہ بس اردو کی خاتمے لکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے پڑھنا نہیں یونہ کہنا اور ختمہ بر ادویا تو اور آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہیں خاتمہ برعدیہ دو پہ خاتمہ ہو رہا ہے سورت ال باقرا سے مدنی اس سورج کا نام سورت باقرا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر گائے کا है آ رہا ہے آگے آئے گا گائے کا واقعہ के اس एक کے اندر ایک वाकया ہے کس کا واقعہ واقعہ ایک جز ہے نا اس کو کہتے رکھ دیا بکرا ہے یہ کہا تھا کہ یہ نام نہ رکھا جائے ذوق راتھی ہل یوں ہو تو انہوں نے غلط کہا ہے سمجھا حدیث پاک میں خود ہے سورت الکرا اس کا نام ہے حدیث پاک کے اندر ہے حضرت ابن رضی اللہ تعالی رمج کی رمج ماری. کہاں کی جاتی ہے پتا او جن کو شیطان کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے بدماش آدمی گئے حج کرنے کے لیے واپس آئے نا تو ان سے پوچھا گیا بدماج حاجوں سے حال سنا ہوئے کیا بنا کہنے کہ کیا پوچھتے ہو ہاں جب ہم نے شیطان کو کنکری ماری نا تو ہمیں ملامت کرنے لگے شیطان کہنے لگے کہ ملا تو ہمیں کنکری مارے تم ہمارے بھائی ہو کے مار رہے ہو تم تو ہمارے جیسے شیطان ہو نا تو ہمارے بھائی ہو گئے کنکری مار رہے ہو حضرت اب تو سمجھ گئی یہ بات یا نہیں یہ اچھا اچھا تھا انہوں کی بات کیا ہے نا تو حضرت حضرات مسعود نے کنکریاں ماری اور ساتھ ان کے تھے شاگرد فرمانے لگے میں نے کنکری ایسے ماری ہیں کہ اس ذات نے بھی ایسے کنکری ماری تھیں کہ ان زرات الورت البکرا جس ذات پہ صورت البکرا اتری ہے کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ایسے تنکری ماری تو سورت البکرا با یہ حتیث پا تو اس کو میرے عزیز کیا کہتے ہیں تسمیاۃ السمل کیونکہ سورت بکرا کے اندر گائے کا ذکر ہے تو ساری صورت کا نام کیا رکھ گیا باقی مدنیہ ہے آگے مدنی سورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کے بعد جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ صورتیں کیا ہیں مکیہ جو ہجرت کے بعد اتری وہ کیا ہیں مدنیہ ہے چاہے مکے میں کیوں نہ اتریں کیا پھر بھی وہ کیا ہے مدنیہ ہے اب حجت البدا کے موقع پہ اتنی تھیں آئے تھی یا نہیں تو آپ ان کو مدنیہ کہیں گے یا مکیہ کہیں گے مدنیہ ہجرت کے بعد اتری تھی یہ بات آ گئی سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف میم یہ میم جو لکھا ہوا ہے نا تھوڑا سا گول ہے دیکھ رہے ہو تو ایک وکیل صاحب تھے وکیل کیا ہوتے ہیں گریجویٹ ہوتے ہیں یا نہیں انگریزی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ لفظ آیا تو انہوں نے یوں پڑھنا شروع کیا المدا لام والنے سما لتاب آلوالے یہ کتاب آلو ہے یہ ہے جی تعلیم یافتہ طبقہ ان كو كیا كہا جاتا ہے اگلے دن میں نے تقریر کی تھی کہ لوگ ہیں تین کس دنیا میں ایک وہ ہیں جو بالکل جاہل ہیں پڑھنے سے توبہ کی ہوئی ہے دوسرا فرقہ وہ ہے کہ پڑھاتے ہیں اور علم پڑھاتے ہیں یہی آپ علم پڑھ رہے ہو قرآن حدیث تیسرا طبقہ وہ ہے جو پڑھاتے ہیں لیکن جہل پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں اب دیکھو وقیر صاحب پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے تو علم پڑھے یا جہل پڑھے آ جہل پڑھا ان کو کہ اللہ غلامی ان کو کیا پڑھ رہے ہیں عالم پڑھ رہے ہیں جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع جز سر عشق ہر چے بے خانی بتالت است شادی بشو لوہے دلز نقش غیر حق علم کے رہے حق نا یا جہالت است جس علم سے اللہ کی راہ نہ ملے وہ کیا ہے پڑھاتے ہیں علم پڑھاتے ہیں جہال پڑھاتے ہیں علم حق نہ نمایا جہل عالف لام کو کیا کہا جاتا ہے حروف مقبا کیا کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں یا ملا کے پڑھے جاتے ہیں اب ملاؤ تو پھر کہیں آلو نہ پڑھ لو جمع کر کے نا علیف لا ہاں مد کے ساتھ پڑھنا ہے اور حروف مق کے متعلق کیا تحقیق ہے اور جمہور مفسرین جمہور کہتے ہیں اکثر کو اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقدط متشابہات میں سے ہیں لا اللہ ان کی یقینی مراد فقط کون جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں ان کی یقینی مراد اور کسی کو پتہ نہیں جمہور مفسرین کا اس بارے میں قول یہی ہے فلفۂ راشدین کا بھی یہی ہے ہمارا مسلک بھی یہی ہے حضرت اب بکر صدیق فرماتے ہیں لے کلِ کتاب ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے بسر القرآن ابایل وصبر یہ قرآن کے رموز اور راز کیا ہیں یہ اوائل وصبر ہے ابائل وصبر کیا ہیں یہی حروف مقطع ہیں تو حضرت قبو بکر صدیق نے بھی فرما دیا یہ قرآن پاک اسرار ہیں کیا ہیں ان کی مراد کوئی نہیں جانتا یہ بحوالہ روح المانی ہے روح المانی کا حوالہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا معنی کوئی نہیں جانتا تو ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے کیوں اتارے گئے تو حضرت خانوی بھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں انضال مقطعات آزمائش ہیں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں کیونکہ مولوی صاحبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں آ جائے اور کا خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ہمیں علم آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے ان تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی لہٰذا ایسے ایمان لاؤ چاہے تمہیں مانا سمجھ آئے یا نہ آئے ایسے ایمان لاؤ تمہارے لہٰذا میں امتحان ہے نہ ہر جائے مرکب تما تاخن کہ جا ہا سپر با دھمدہ ہر جگہ گھوڑے نہ دوڑاؤ کہیں شکست بھی کھالو کیا تو ہم اس مقام پہ شکست کار ہیں یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہم ایمان لاتے ہیں بلا قے چاہے مان و سمجھ آئے نہ آئے اصل تحقیق میرے عزیز یہی ہے بعض علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ الف میم ہو یا دوسرے حروف مقدات ہوں یہ صورتوں کے نام ہیں وہ کیا کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اللہ کے نام ہیں اسماء الہیہ ہے بعض کہتے ہیں الف سے مراد اللہ علام سے مراد جبری میم سے مراد محمد اللہ قرآن باسطہ جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض مفسرین نے کہا ہماری تحقیق وہی ہے لیکن وہ جو یہ معنی بیان کرتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معنی و ہماری تعویل یقینی نہیں ضنی ہے کیا ہے ب با یقینی بات وہی ہے لا یاد آؤں طاوی لو باقی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عام طور پہ بائزین تقریر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ پڑھو تو تیس نیکیاں ملتی ہیں الفلا میم پڑھنے سے کتنی نیکی ملتی ہیں تیس نیکیاں ملتی ہیں لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ہے عل فلام یہاں بھی الف لام ہے میم ہے اور علم ترقی قیفہ کے ابتدا میں کیا ہے وہاں بھی کیا ہے الف لام ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں علم پڑھو تو کتنے حرف حرفا ہوتے ہیں تین تین نا لیکن ادھر پڑھو تو نو حرف حرفا ہوتے ہیں کتنی عالف اس کے کتنی حرف ہیں تین لام یہ اسم ہے اس کے کتنی حرف ہیں میم اسم ہے اس کے کتنی حرف ہیں یہ سارے کتنی ہو گئے نو ہو گئے نو کو دس سے دربو نوے ہو گیا تو یہ الف لام الامی پڑھنے سے نوے نیکی ملے گی اور علم تارک ایفا کی ابتداء میں جو علم ہے وہاں پڑھنے سے کیا جی تیس نیکی میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مول صاحب مجھے ملے وہ جی ہم تو حیران بیٹھے ہم تو ایسے کہتے ہیں پہلے کہ تیس نے کیوں ملتی ہیں میں نے کہا اب تو تحقیق آ گن تمہارے سامنے کہ نوے نے کیا ہے ورنہ اس کا علم ترقی کا فرق بتاؤ وہاں تیس مل رہی ہیں ہر تین ادا ہو رہا ہے یا نو ادا ہو رہے ہیں ذالک الکتاب کتاب بلا رہے بفی کنارے پہ لکھ لیجیے تمہید کنارے پہ موٹا کر کے لکھو تم ہید جہاں سے تمید شروع ہوئی اور کہاں تک ختم ہو رہی ہے بتائیے دو رپو تک ختم ہو رہی ہے ان اللہ کل شعین قدیر تخ اتنے تک کیا ختم ہو رہی ہے جائے وہاں سے شروع ہو کے اتنے تک ختم ہو رہی ہے تمید اس تمید میں کتنے فر کا گا ہے بھائی تین فرقوں کا زکرا ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نیا طریقہ ہے جدید طریقہ ہے یا نہیں سمجھانے کا عام تفسیریں جو آپ نے پڑھائی نا جلالین شریف بی ہماری آنکھوں پہ ہمارے عکابر تھے لیکن یہ طریقہ بھی سیکھ لو یہ جدید طریقہ ہے اب دیکھو نا دو رقو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا یہ کیا ہے تمہید اس میں کتنی گراہوں کا ذکر ہے تین گراہوں کا جو ابھی بتا چکا ہوں میں کتاب کے کنارے پہ کیا لکھی ہے, کی ہے اور کتاب کے نیچے لکھو عظمت قرآن قرآن پاک کی عظمت ہے اور عظمت کیسے معلوم ہو رہی ہے غور فرمائیے زال اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے اور کتاب تو قریب ہے آپ سے تو میرے عزیز عشم اشارہ بعید لا کے اشارہ کیا گیا کہ یہاں بودھ رتبی مراد ہے کیا بودھ وہ مسافت والا مراد نہیں جو دور ہوتا ہے کون سا بودھ مراد ہے کہ یہ کتاب رتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے اس لیے ظال کا عشم اشارہ بعید رہ گیا اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں قرآن پاک میں ظال کو ہے ایک ایک میں قرآن پاک میں کو ہے یا نہیں تو اللہ ہمارے قریب ہے بعید ہیں ناہن اکرب المنابل یار تو قریب ہے نا لیکن ظال ہے وہاں کون سا بول براد ہے تو وہاں بھی اللہ کی عظمت شان ہے ادھر کتاب کی عظمت شان ہے کس کی شان ہے کتاب کی عظمت شان ہے اس لیے اسم شارہ بعید رہ گیا تو میں نے ظالق الکتاب کے کیا لکھا ہے عظمت قرآن ایک تو ظالکھا اسم شارہ بعد ہے دوسرا ظالکھا مبتدہ بھی مار خبر بھی الکتاب کیا ہے مبتدا خبر ہو تو فائدہ کس کا دیتے ہیں حسر کا دنیا میں کتاب ہے تو فقط ہی ہے دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے گویا کے اور کتابیں اس کے مقابلے میں کالعدم ہیں جیسے آپ کہتے ہیں دنیا میں نور ہے تو یہ سورج ہے حالانکہ ستارے ہیں لیکن ستاروں کا نور جو ہے نا سورج کے برابر ہے تو نہ پایا اس اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس کتاب کے مقابلے باقی کتابیں کیا ہیں کالعدم توراب کے موسیٰ جیل کے بر عیسا شدھ محبض ہے لان محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصور لا فی صداقت قرآن ذال کل کتاب میں عظمت قرآن تھی لار بفی میں کہے جی صداقت قرآن کہ قرآن قرآن پاک سچی کتاب ہے ہے لا نفی جنس کا یہ کہہ جی ہاں لا نفی جنس کا جنس کی نفی کرتا ہے لار بفی کمانا ہے نہیں کسی قسم کا شاک قسم نہیں کسی قسم کا شاکس میں یہ ایسے ہے جیسے کلمہ آپ پڑھتے ہو لا اللہ نہیں کسی قسم کا معبود سوائے اللہ اللہ کے سوا کسی قسم کا معبود نہیں ہے نہ حقیقی معبود نہ مجازی معبود نہ ذلی معبود نہ بروزی معبود نہ ذاتی معبود نہ قائی معبود بھائی لا ہے نا نفی جنس کا جنس کی نفی کے ساتھ تمام انواع کی نفی ہو جاتی ہے نہیں جتنیواحت نبی ہو جاتی ہیں آپ ایسے سمجھیے جی ایک اور بات سمجھو میرے آکا فرماتے ہیں آنا خاتم و نبی جینا لا وہاں بھی لا کون سا ہے, نبی سا ہے. تو وہاں بھی مانا کیا ہوگا میں آخری نبی ہوں نہ ہی کسی قسم کا نبی میرے با میرے باز نہ حقیقی نبی نہ مجازی نبی نہ ذلی نبی نا جی بروزی نبی نہ شیخ چلی نبی نا یہ جی شیخ چلی ہے نہ جی مرزا غلامت کا نہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ لا نبی آبادی میں حقیقی نبی کی نفی کی, کی گئی ہے حقیقی مجازی نبی کی نفی نہیں میں ذلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں میں عقائی نبی ہوں تو میں نے سبجا دیا ہے یا نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی ایسے پڑھو کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں لیکن ذلی معبود ہے یہ ہر جگہ لال ایک جگہ میں نے تقریر کی الحمدللہ علماء علما بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہوئے کہنے کہ یہ دلیل آپ کی بڑی ہے لالبی آبادی آپ سمجھی جی اسی طرح ان کو سمجھاؤ میرا اس بارے میں ایک شعر ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں مرزا کیا کہتا ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں اسے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں آہ! وہ ذلی آلی بروزین کا ہے چلی فضول ہی ہے شاید چلی ہے نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پندہ ہے نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے مرزا کس کا بندہ تھا انگریزوں کا بندہ تھا یہ ہمارے آقا کا مقام نہ کر سکتا ہے بروزی ہوں پھر آخر میں میں, میں نے کہا ہے الحمدللہ اس شیر کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد موستا ہے چش میں عالم نہ دیکھا چش میں عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا نا آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا آ سکتا ہے لاروا یہ شعر ضرور یاد کرو آن آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ رہی میں تو لار بفی کا معنی باپ کو خوب سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ اچھا جی حدل المتقین یہ حدل المتقین جو ہے نا اس کو با معنی دی کے بناتے ہیں ترکیب میں حال بن جاتا ہے لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے ہو واہ کرو ہوا لو متقین یہ کتاب سراپا ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے خدان کو اسم فائر کے معنی میں کیا جاتا ہے لیکن ہم حمل وبال کرتے ہیں زائد الجر کے قبیلے میں سے بناتے ہیں یعنی یہ کتاب ہدایت کے ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ خود نفس سے ہدایت بن گئی ہے کتاب میں آپ نے پڑھا سمندار لوگوں کو ہاں مبالغن حمل ہوتا ہے تو خداً کا منع آپ کیا کریں گے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے یہ مانا یہ کتاب کہہ دی جی سراپا ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی خود ہدایت پہ نہیں ہوتے متقی کس پہ ہوتے ہیں خود ہدایت پہ پہلے ہوتے ہیں اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہو یہ جی تاثیر حاصل نہ ہوا وہ تو ہدایت پہ ہے تو پھر کتاب کا کیا کم ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس کا ایک جواب تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں متقین بمان منیبین متقین بمان جن کے دلوں میں انابت ہے وما یا توکر اللہ میں یونیب ہے قرآن میں یا نہیں وما یا تضکر و میں یونیب وہی حاصل کرتا ہے جن میں کا ہوتی ہے اناوت ابو بکر صدیق میں اناوت تھی عمر فاروق میں اناوت تھی حضرت عثمان علی میں اناوت تھی جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں کیا تھی اور ابو جہل وغیرہ میں کیا تھا اناد تھا ضد تھی وہ ہدایت پہ آئے چاہے اس دور گمراہی کے اندر ہو لیکن جن کے دل میں اناوت تھی وہ ہدایت پا گئے تو متقین سے مراد کہہ لیا جی ہاں منی باقی ان کو متقی کیوں کہا گیا بیت بار ماں یول کے متقی کیوں کہا گیا بھائی آگے متقی نہیں بننے تھے بل فیل اگر متقی نہیں تھے تو آگے کیا بننے تھے متقی بننے تھے اس لیے بیت بار ماں یول کے آگے کے لیے آج سن کے کہا گیا متقی کہا گیا اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمے یہ ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے نا ابھی وہ صورت پڑھ رہا ہے الم قیفہ یا قلوود الناس تو آپ اسی چھوٹے بچے کو حافظ جی کہتے یا نہیں آئیے حافظ جی آئیے حافظ جی, آئیے حافظ, جی حافظ ہے کیوں کہہ رہا ہے بت بار آگے اس نے حافظ بننا ہے ٹھیک ہے جی تو متقین سے مراج کر لیجیے مری بین باقی ان کو مستقین اس لیے کہا گیا کہ آگے جا کے انہیں مستقی بننا تھا اچھا جی نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا گیا ہے حدل ناس یہ قرآن پاک کیا ہے جی حدلس ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو وہاں ہدایت کا معنی کرو اراد و طریق ہدایت کا معنی کرو راستہ دکھلانا تو راستہ تو سب لوگوں کو قرآن دکھاتا ہے لیکن مطلوب پہ کس کو پہنچاتا ہے متقین کو یہاں ہدایت کو تری کرو گے یا اشارے لل مطلوب, مطلوب تک اس لیے ہم ادھر لکھاتے ہیں مستفیدین من ملال لکھ لو متقین کے نیچے کا لکھاتے ہیں ہم ہاں قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے لیکن فائدہ کون حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے انابت ہوتی ہے لکھو مستفی دین من قرآن کا بھی قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے متقی ہیں اب یہ پہلا گراؤ شروع ہو رہا ہے دو گراؤ بعد میں آئیں گے کنارے پہ گئی لکھ لو پہلا فرقہ پہلا گراؤ اچھا جی متقی ہے مصطفی دین من القرآن الزین یو من اس کے نیچے کو صفات متقین تو پہلے صداقت قرآن کا بیان تھا پھر مستفیدین من القرآن کا بیان ہے اب مستفیدین من القرآن کے کیا بیان ہو رہے ہیں؟ صفات صفات مستقین اللہ یو منون نمبر ایک یقین سلات نمبر دو نمبر لکھتے جاؤنا نمبر, نمبر, نمبر کتنی جی تو متقین کے پانچ صفات بیان کیے گئے اب یہ ساتھ ساتھ ربط آ رہا ہے یا نہیں رب تو رہا ہے پہلی صفت کا ہے جی اللہ دین اس کو کہتے ہیں درست اعتقاد کہ متقین کے اعتقاد بھی کیا ہیں درست اعمال کی دار و مدار کس پہ ہوتی ہے عقائد صحیح آتے عقائد درست ہیں تو اعمال قبول ہیں عقائد درست نہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہیں ٹھکانے لگ جائیں گے متقی وہ ہیں جو مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو یہ ایک بہترین مانا ہے تم تو مانا کرتے ہو ایمان لاتے ہیں ساتھ کس کے غیر پہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں دلی والے کیا مانا کرتے ہیں مانتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان کو مانتے ہیں غائب کا من بن دیکھی چیزیں آ من تو ہے اللہ کو دیکھا ہے آگے کہے ولائے کا تو فرشتوں کو دیکھا ہے وہ کوتو بی اور کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آپ کہیں گے کتاب کو جو دیکھا ہے میرے عزیز یہ بھی ایمان بالغائب ہے کتاب اگرچہ آپ کے سامنے ہیں لیکن کتاب کو جو جبریل لے آیا نا وہی اس کو دیکھا تھا آپ نے ہم نے کہا صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ جبریل آ رہا ہے تو یہ ایمان کیا ہے نزول کتب کتاب کس کیفیت میں نازل ہو رہی ہے ایمان بل رائے بھائی آگے کیا ہے روسول کیا رسول دیکھا جاتا ہے لیکن رسول کی رسالت نہیں دیکھی جاتی کیا کہ وہی ناظر ہو رہی ہے رسول بن رہا ہے وہ ایمان کیا ہے بلغائب آگے کیا ہے وہ تو بھی جاگے وروش آگے وہ نہیں دیکھا آگے آئے گا والقدر قدر خیر ہو شری تقدیر کو بھی آپ نے نہیں دیکھا یہ یعنی ایمان و فصل ہے یہ ایمان یاد ہے تو ایمان بالغائب آ گیا یا نہیں آیا جو مینا بلغائب آگے کیا ہے بہ یقین درستی عقائد کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے درستی عام اور قائم کرتے ہیں نماز کو ادھر کیا لفظ ہے نماز کو قائم کرتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں آپ دکان کے اندر نماز پڑھیں یہ پڑھ لیا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیا کھیتوں میں نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیا نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے مسجد میں جہاں کہیں ہو خدا کا گھر بناؤ اور پانچ وقت ہونی چاہیے اذان ہونی چاہیے ایسمن اور وہاں نماز بجماعت قائم کرو یہ ہے ہی کام تو ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا میں نے افتتاح کے اندر شاید بتایا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم طلباء کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد آب کریں یہ خدا کا گھر تمہارے لیے اچھا ہے نوابوں کی نوکری اچھی ہے تمہارے لیے خدا کا ہاں اللہ کے بندے میں سمجھے کیا جی? با یقینی مسلاخ نمبر کتنی ہے جی دو یہاں ذکر تو نماز کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں اس کے اندر تمام عباداتیں بدنی آ اس کے اندر کیا آ گئے تمام عبادات بدنیات کی طرح اشار ہے روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر کیا آ جاتا ہے روزہ بھی آ جاتا ہے وہ عبادت بدنی اور بھی آ جائیں بہ مما رزق نہ ہم فکوں اور اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں یہ صفت کتنی ہے نمبر تین ہے اس کے اندر عبادات مالیات ہے ذکر ایک عبادت کا ہے اشارہ تمام عبادات مالیہ کی طرف ہے یہ من تبیزیہ ہے اے ممار رکھنا من کون سا ہے تبیضیہ ہے تو اس سے اشارہ کیا گیا کہ متقی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارا مال خرچ کرو کیا اگر بعض مال خرچ کرو گے زکوٰۃ صدقات پھر بھی کیا بن جاؤ گے متقی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا تکلیف نہیں دیتا کہ سارا مال خرچ کرو میں نے طبی جیسمنا پلائے آپ تفسیروں کے اندر دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال جن کو دیا ان کو مال خرچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم جن کو دیا کیا علم جن کو دیا فیض دیا وہ علم بھی خرچ کریں پڑھیں تو رضا کا ببن آتا ہے نا چاہے ہم نے ان کو مال دیا وہ خرچ کرتے ہیں چاہے ان کو کیا دیا علم دیا وہ بھی کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی بخیل ہوتے ہیں میں نے کہا مولویوں جیسا سخی کوئی نہیں ہوتا مولوں جیسا اب آپ دیکھو نا مسجد پل ہے ٹھیک ہے نا تو میں سخاوت کر رہا ہوں یا نہیں اب چار گھنٹے میں روزانہ سخاوت کرتا ہوں سمجھے آپ کراچی کے اندر کوئی دکھاؤ جو چار گھنٹے مکمل سخاوت کرے ہے مولانا کوئی تو مولوی بھی سخی ہے یا نہیں ہے علماء ماج اتنا سخی ہے کوئی نہیں باقی رہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو میرے آقا نے جیفا فرمایا ہے آ دنیا جیفا اور علما خرچ اس کو انوار اللہ کیا خرچ کر رہا ہے. اے پران جو پڑھا رہے انوار الہی نہیں ہے آسمان کا, اس کا, کا فائدہ ہے انوار آسمان تو علماء کے برابر بابا کوئی شخصی نہیں علماء کی توہین نہ کیا کرے ہم اور پھر ہم آپ سے کوئی تنخواہ لیتے ہیں جی کر رہے کہوت کر رہے ہیں ومبا رضکنا کی جن نمبر آ گیا تین و اللہ یو من بمبا نمبر کتنے ہے جی چار ہے میرے عزیز واہ ہے اور اللہ زینہ کا پہلے اللہ زین پہ کس پہ قہر اللہ زین پہ نا تو اس لیے پہلے اللہ ذین پہ پڑھ رہا ہے کہ یہ جو دو صفتیں آگے آ رہی ہیں نا ان پہلے متقین میں بھی پائی جاتی ہیں یعنی کہ نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن اس سے اشارہ ہے متقین کے ایک اور قسم کی طرف بھی وہ کون سا قسم ہے جو پہلے اہل کتاب تھے اور بعد میں کیا بن گئے مومن بن گئے حضور پیمان کون تھے حضرت عبداللہ بن سلام تھے یہود میں سے ان کے اور بھی ساتھی تھے اور نثار میں تھے حضرت نجاشی تھے وہ ایمان لایا تھے نہ حدشا کے بادشاہ کعبیہبار بھی بعد میں ایمان لائے تو فرمایا متقی وہ بھی ہیں جو پہلی کتابوں کے ساتھ بھی مستقل ایمان لائے اور آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی مستقل ایمان لائے. ہم جو ایمان لاتے ہیں نا پہلی کتاب پہ تبا قرآن کے تاب پہلے مستقل ایمان لائے دیا نہیں پھر حضرت کا زمانہ پائے مستقل ایمان لائے ولزینجو میں نو یہ نمبر کتنی ہے جی چار اور جو کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری گی تجھ سے پہلے اب دیکھو میرے عزیز یوں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ جو کتاب اتری اور وہی اتری اس پہ بھی ایمان ہے پہلی کتابوں کے اوپر اور پہلی وحی کے اوپر بھی کہا ہے ایمان ہے اگر میرے آقا کے بعد اور وہی آتی کچھ کتاب آتا تو اس کا ذکر ہوتا ہے نہ ہوتا تو ذکر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ نبوت کس پہ ختم ہے حضرت ختم ہے اور نبی یہ ہے, جی؟ پانچ, پانچ. جی جی ہے کہ آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین کرتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا گزرا ہے مرزا محمود سمجھے جی مرز محمود نے بھی کچھ ترجمہ تفسیر لکھی ہے مرزا محمود تو وہ تحریف کرتا ہے غلط معنی کرتا ہے وہ کہتا ہے بالآخرت سے مراد ہے میرے باپ کی نبوت کیا بن نبوت الآخرات آخری نبوت کے ساتھ بھی کیا ایمان لاتے ہیں چونکہ حضور کا ایمان تو گیا جو گیا جو منباؤ نظرائے تو بن نبوۃ الآخرہ کس کی نبوت ہے وہ میرے باپ کی نبوات ہے مرزا کون کہہ رہا ہے محمود اس کا بیٹا تھا مرزا غلام قادیانی کا, کا بیٹا تھا ہم, ہم کہتے ہیں القرآن و یوفسر و بعض بعض قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے ہم نے قرآن میں دیکھا کہ آخرت کس کی سکھا تھا دوسری جگہ تو قرآن پاک ہمیں ملا کہ آخرت کس کی صفت دار کی صفت ہے بلہ دار آخرت نہیں قرآن پاک اندار کیا ہے, ہے؟ بلہ دار آخرت خیر ایسے نہیں ہے ہر پچھلا دار दो दो दो آخرت بہتر ہے مستقین کے لیے تو آخرت صفت کس کی ہے دار کی ہے اس مراد قیامت ہے سمجھے جی اور سات دار آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں محمود کا نام تھا سر و الدین محمود اس کے بارے میں ظفر علی خان نے شعر بنایا اچھا دیا وہ اب میں شعر نہیں کسی سنا کسی وقت سناؤں گا اب خلاصہ کیا سمجھیے جی پہلے کس کا بیان تھا صداقت کا قرآن کا پھر مصطفی دین منل کا پھر مصطفی دین منال کے اوساف بیان کیے گئے کتنی پانچ ٹھیک ہے نا اب مستفیدین منال قرآن کا انجام کیا ہو رہا ہے انجام دنیاوی بھی اور انجام اخروی بھی یہ ہے ترتیب قرآن کے سمجھنے کی لکھ لو جی الای کا کنی نیچے انجام دنیاوی بھی کا انجام دنیاوی اب دیکھو الاائے کا اب مانا تو یہی کرو گے لیکن اس میں اشارہ کیا ہے بعید ہے یا نہیں تو اس میں متقین کی کیا ہے عظمت ہے فرمایا یہی لوگ جن کی پانچ سفتیں بیان کی گئی ہیں یہی اوپر ہدایت کے ہیں وہ ہدایت جو ہونے والے ہیں ان کے رب کی طرف سے ٹھیک ہے تو آپ نے صورت فاتح کے اندر ہدایت کو طلب کیا تھا یا نہیں پھر فرمایا گیا کہ یہ ہدایت کس سے ملے گی کتاب اللہ سے ملے گی اور پھر فرمایا کتاب اللہ سے جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے وہ کون ہیں متقی ہیں تو آخر میں وہی اللہ حجان کا لفظ ہے یا نہیں تیسری دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہوں تو یہی لوگ ہیں آپ ان کی اتباع کریں تو ہدایت پہ پہنچ جائیں گے تو اس سے تکلیف ثابت ہوئی یا نہیں یہی لوگ ہیں ہدایت پہ آپ نے ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے ایسا مچھ دوسروں کے پیچھے نہیں جانا یہی ہے ہدایت پہ اچھا جی اللہ کال ہدم رب ہیں یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے جو کہ ہونے والی ہے ان کے رب کی طرف سے میں نے ایک دفعہ اکابرے جو بند کے بارے میں شیر بنائے تھے تو وہ شیر ان پہ بطری کے اولا فٹا رہے ہیں یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں یا نہیں ہیں یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں چلو ان کی راہ پہ درمیان میں چھوٹ گیا ہے منظور جہاں ہو کر اگر منظور جہاں بننا ہے تو ان کی راہ پہ چلو منظور جہاں ہو گئے ہاں؟ چلو تم راہ ان کی پہ منظور جہاں ہو کر تو منظور جہاں بننا ہے تو آ کہا پھر دو بند کیتے کرو کرو گے نہیں کرو گے یہ پیری نہ کرنا ہمارے اقابل ہدایت میں انجام دن ہم آ یہ کہہ جی تم بتاؤ یہ انجام کون سا ہے اوخروی لکھو انجام یوخروی اور فقط یہی لوگ ہیں پورے کامیاب یہ فقط میں نے اس لیے مانا کیا ہے کہ الاح کا ہے مبتض اور مفل کہہ کا ہے جی ہے مبتہ خبر مار پاؤں تو فائدہ کس کا ہے حصلہ ہے اور ہم درمیان میں کیا ہے ضمیر فصر اس کو کیا کہا جاتا ہے ہاں مبتع خبر معرف ہوں تو ضمیر فضل ہے یہ بھی حصر پہ درالت کرتا ہے کامیاب دیکھ ہوں تو فقط یہی لوگ کامیاب ہیں کامیاب ان میں بند ہے ٹھیک ہے جی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے معنی وہ عجیب ہیں شاہ عبد القاضر رحمۃ اللہ علیہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے میں حضرت شاہ صاحب کہوں گا تو اس سے مراد کون ہوں گے حضرت شاہ عبد القاضر رحمۃ اللہ علیہ ان کی میں زیارت کر رہا ہوں ان کی کبر کی دلی کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب ان کے ساتھ بیٹے اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں تو بھائی ایک گراہ کا ذکر ہو گیا یہ کون سا گراہ ہے